اس منصوبے میں میرے بھائیو چوتھا نقطہ ہے مسلمانوں کی معدنیات ذخائر اور ان کی دولت پر قبضہ کرنا ان کی زراعت پر تجارت پر صنعت پر ہر چیز پر قبضہ کرنا حتیٰ کہ حیوانات پر جانوروں کے لیے جو دوائیاں آتی ہیں جانوروں کے لیے جو انجیکشن آتے ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کے انجیکشن آ چکے ہیں کہ اس کے لگنے سے گائیں دن میں چالیس کلو دودھ دیتی ہے لیکن تین سال تک اس کے بعد وہ گائیں کٹنے کے لیے اور اس گائیں کا گوشت جو ہے وہ پکنے کا نام نہیں لیتا اگر عام طبعی حالات کے مطابق اس کو چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ دس سال تک دودھ دے اور کم کم دے گی لیکن حالات کے مطابق دودھ دے گی لیکن یہ کفار کا پروگرام ہے کہ حتیٰ کہ حیوانات کو بھی تجارتی بنیادوں پر پالا جا رہا ہے تجارتی بنیادوں پر ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ان کے حقوق کا اور ان کی پریشانیوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور اس کا مقصد کیا ہے ہمارے معدنیات کے ذخائر پٹرول کے ذخائر اور قیمتی بیش بہا جو دولت ہے اس پر قبضہ کرنے کا مقصد کیا ہے دو مقصد ایک مقصد یہ ہے کہ سمندر پار سے آنے والا جو دشمن ہے اس کی رگوں میں خون دوڑتا رہے ظاہر سی بات ہے ان کے ملکوں میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو ان کی جنگوں کا خرچہ بھی ہمارے ہی پٹرول کے ذریعے ہو ان کی جنگوں کا خرچہ بھی ہمارے ہی معدنیات سے ان کو حاصل ہوتا رہے بات سمجھ با رہی ہے اور دوسرا مقصد ہے جو مسلمانوں کے علاقوں کے اندر دل کے اوپر جو بیٹھا ہوا اسرائیل ہے اس کی رگوں میں بھی خون دوڑتا رہے اور اس کو بھی خوراک ملتی رہے اور تیسرا مقصد کیا ہے تیسرا مقصد یہ کہ مسلمان ممالک کے جو علاقے ہیں ان کو آزاد مارکیٹ میں تبدیل کر دیا جائے آزاد بازار جس میں کوئی ٹیکس نہیں کچھ نہیں اور اس آزاد بازار میں کفار کی کمپنیوں میں تیار ہونے والی چیزیں فروخت کی جائیں اور اس کو خوبصورت خوبصورت نام دیے جاتے ہیں شراکت داری آزاد تجارت فری مارکیٹ اور فری پورٹ کے ایسی بندرگاہ ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرے دوستو مسلمانوں کے علاقوں میں موجود گیس پٹرول مادنیات کے ذخائر اور اس کے علاوہ زراعت تجارت حیوانات کے جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کے اوپر قبضہ کرنا یہ کفار کا مقصد ہے کفار نے الاعلان یہ سب کچھ بتا دیا ہے یہ بش انتظامیہ کی طرف سے جاری شدہ اعلامیہ ہے کہ ہمارے ممالک میں موجود ذخائر کو اور مال و دولت کو یہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا خرچہ بھی چلتا رہے اسرائیل کا خرچہ بھی چلتا رہے اور ہمارے ممالک ان کے محصولات اور ان کی پیداوار کے بازار بن جائیں میرے دوستو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے ارادہ ہے اس لیے کہ یہ موضوع بہت ہی زیادہ طلب ہے کہ کس طرح یہ کفار ہمارے ممالک سے چوریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ تعالی ہماری امت پر رحم فرمائے اللہ تعالی مسلمان بچوں اور بچیوں کو اسلام کے تحفظ اور اعلائے کلیمت اللہ کے لیے غم اور فکر عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے انجام کو بخیر فرمائے اللہم صلی و على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه و علیہ و وبارك و بارک الله خيرا جزاکم اللہ خیرًا و السلام